شفیع معم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خورصان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا کہ میں مسجد نبی میں حاضر تھا اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا سر کی آنکھیں بند ہوئی سر کی آنکھیں بند تو ہوئی مگر دل کی آنکھیں کھل گئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ جب تو حمضان جائے تو ابول فضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا وہ شخص کے رسول عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمضان جاؤں اور ابو الفضل کو آپ کا سلام پیش کروں یا رسول اللہ ابو الفضل پر یہ شفقت یہ مہربانی اس کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روزانہ سو بار مجھ پر درود پڑتے ہیں سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں آئیے محبت کے ساتھ ایک بار باواز با بلند پاک پڑتے ہیں الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم علم کی سلسلے میں ہم ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں آج کس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ بھی ہمیں بتانا ہے شاید کہتے ہیں کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں کافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی الحمد کئی آشکان رسول سائرِ مدینہ سفر حج کی تیاری کر رہے ہیں اور کئی سفر پر روانہ بھی ہو چکے کے ناظرین، بڑی قربانی کے بعد بڑے دور دراز سے یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے لاکھوں روپے کا خرچ کرتے ہوئے اپنے گھر بار اپنے کاروبار اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر ہم یہ سفر اختیار کرتے ہیں مگر اس سفر کی کیا تقاضے ہیں اس سفر کے کیا تقاضے ہونے چاہیے اس سفر میں ہمیں کیا احتیاطیں برتنی چاہیے کس طریقے سے اس سفر کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ حج حج مبرور ہو جائے آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حج مبرور الحمدللہ ہمارے ساتھ کے دعوت اسلامی محمد شفیق اتاری مدنی یہ بھی ہوا کرتے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہم جائیں گے صاحب یہ بتائیے گا کہ سفر سفر حج کس طریقے سے سفر کرنے پر یہ حج جو ہے وہ مبرور ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حج بہت عظیم عبادت ہے ارکان اسلام میں سے جو چار رکن شہادت یعنی ایمان کے بعد بیان کیے جاتے ہیں نماز روزہ حج زکات حج وہ فریضہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں دیا واطم الحجم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو ولی اللہ <سؤال> رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حج کی ترغیبی ارشاد فرمائی <سؤال> اس کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا کہ کون کس پر لازم ہو جاتا ہے اور اس کے ثواب اور درجوں کو بھی بیان فرمایا اس میں بطور خاص حج مبرور کا تذکرہ فرمایا گیا کئی مقامات پہ بلکہ حاجی کے لیے ترغیب بھی یہی ہے کہ وہ دعا بھی مانگے اللہ حج مبرورا اے اللہ اس حج کو مبرور بنا دے وسائم مشکورہ زمبم مقبورہ آن میری یہ سعید بھی قبول ہو جائے میرے گناہ معاف ہو جائے حاجی یہ دعا مانگتا رہے صحیح. اور کعبے کے ارد گرد بھی جب مختلف رکن پہ, پہ پہنچتا ہے تو مختلف دعائیں ہیں اور یہ دعا بطور خاص اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے حج کے مبرور ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ عمل افضل ترین عمل کون سا ہے صحیح. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا صحیح پوچھا گیا اس کے بعد تو ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا پوچھا اس کے بعد تو ارشاد فرمایا گیا حج مبرور کرنا صحیح ایک اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ سے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ ہے ان گناہوں کا جو درمیان میں آتے ہیں صحیح اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے ستانت یعنی حج مبرور اس کی جزا نہیں ہے مگر جنت یعنی اس کی جنت ہی جزا ہے اللہ یہ جنت جزا تا فرمائے گا اور افضل ترین اعمال کو ایک اور روایت میں بیان کرتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور اور مبرور عمرہ کا تذکرہ فرمایا مبرور یہ کسی کہتے ہیں بیسک تو اس کی کئی تعریفات بیان فرمائی گئی کہ مبرور کسے کہتے ہیں جیسے عام طور پہ عام فہم وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جس پر اللہ کی طرف سے انعامات اور آدمی کو ملے اور وہ حج اب ان کی مختلف تقاضے ہیں ظاہر ہیں کہ آدمی یہ کیسے حج مبرور حاصل کر ہے اسے کیسے پتا لگے کہ آیا میں نے جو حج کیا ہے وہ حج مبرور بھی ہے یا نہیں دیکھیں ہر چیز کی شریعت مطالعہ میں ایک تو شریعت کی طرف سے شرائط اور اصول و ضوابط بیان کیے گئے صحیح <تصفح> اب آدمی اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ خود ہی اس کو پتا یعنی پہلی بات یہ کہ جو شریعت کا مجھ سے تقاضا تھا وہ میں نے پورا کیا یا نہیں کیا ہے صحیح <تصفح> حج پہ مبرو کا تعلق جو ہے کئی معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق حج پہ جانے سے پہلے ہے ٹھیک ہے اور نمبر دو حج کے دوران صحیح نمبر تین حج کے بعد صحیح یعنی یہ تین طرح کے اس کے ہم کہیں گے کیٹیگری ویٹگری بنا دی لیتے دی ہیں دی تو پہلا وہ کہ جو حج پہ جانے سے پہلے اس کو تقاضے پورے کرنے حج کے صحیح اب اس کے لیے کیا ہے حج پہ جانے سے پہلے کہ آدمی جو حج کر رہا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صحیح اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی بیان فرمایا بھا تم الحجہ والا عمر تلّہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو صحیح اللہ کے لیے ولی اللہ یا حج الب منیست اللہ کے لیے لوگوں پر ہے یعنی گویا کے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ انہیں بیان فرما رہا ہے ولی اللہ ہی اے یہ اے اللہ کے لیے یہ گھروں سے نکلے ہوئے گئے یہ اللہ کے لیے ایسے چادروں کو جو غیب وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور لبئی کی صدایں لگاتے ہوئے اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضر ہوں اے اے تو یہ نکلے ہیں مہمان بنے ہیں تو کس کے بنے ہیں یہ اللہ کے گھر کے مہمان اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بیسک ہے کہ آدمی کی نیت کے اندر حج مبرور کی واضح ترین نشانی اور علامت یہ بیان کی گئی کہ آدمی اس کے اندر اخلاص پائے یعنی اس کو نمود و نمائش کے طور پہ نہ ہو لیکن جی حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مالدار لوگ اگنیا لوگ وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے اللہ اور درمیانے طبقے کے لوگ وہ تجارت کے لیے حج کریں گے اور فرمایا کہ قرا ایسے ہوں گے جو قرآن سنانے کے لیے حج کریں گے فکارا ایسے ہوں گے جو مانگنے کے لیے حج کریں گے, کے لیے جائیں گے. تو یعنی ہم خود اس معیار کے اندر اپنے آپ کو چیک کر لیں ہم کس طرح دیکھ سکتے Allah. ہیں کئی ایسے مالدار ہوتے ہیں جو بار بار جاتے ہیں جانا بھی ہوتا ہے وہ چاہے رمضان شریف نے عمرت کرنے کی سعادتیں پائیں یا حج کے لیے جائیں لیکن یہ کٹان نیتیں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں تھوڑا سا چینج لے آؤں کوئی سیر و تفریح کے لیے کوئی اس لیے میں جا رہا ہوں بلکہ وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے مگر معذرت کے ساتھ مخصاف اب ابھی اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے پچھلے دنوں میں بیرون ملک میں تھا تو اسی ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے جو ہم ان کا اپنا جو بزنس تھا وہی بزنس کرنا ہے تو اس میں ایک اسٹیٹس ہے آپ نے ہر سال عمرے کے لیے جانا ہے پوری فیملی کو لے کر جانا ہے اگر آپ نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا آپ کو مال ادھار نہیں ملے گا مطلب یہ ایک باقاعدہ ایک بزنس کی نیڈ ہو گئی ہے کہ آپ نے ہر سال رمضان المبارک مبارک اپنی فیملی کے ساتھ یہ وہاں پر گزارنا ہے یہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ کاروبار میں اچھے انداز سے نہیں پہچانے جائیں گے اسے کیا کہیں گے دیکھیں جو آدمی جا رہا ہے نیت اس کے دل کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ حج کے بورڈ بھی نمایاں کرتے ہیں گھروں کے اندر اور لوگ دعوتیں بھی ہوتی ہیں عظیم و شان اس کے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں حج مبارک کے بڑے بڑے بورڈ آویزا کیے جاتے ہیں حج کا بہت چرچا بھی ہوتا ہے تو ہم تو کسی کو کسی کے دل کے اوپر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے اس لیے کیا ہے لیکن جو جا رہا ہے اس کو خود ہی سوچنا ہے کہ وہ اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانا ہم کسی پر کلام کرنے کی کوشش کرتے یوں ہم اس کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے صحیح لیکن, لیکن بعض ایسے کرائن اور ایسے انداز واضح ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو یہ سوچنے پر بھی جو ہے وہ گویا کہ مجبور کر دیتے ہیں صحیح لیکن اس طرح کی ہمیں علامات بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے صحیح. اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں پر کوئی اس طرح کی بدگمانی نہ کریں اچھا تو پہلی بات نم... نام و نام کے لیے نہ ہو نمود و نمائش کے لیے نامود و نمائش کے لیے اللہ کے لیے ہو صح. اور وہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے کسی کے ہاں کھانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا بھئی وہ برتن حضرت پچھلی اللہ اللہ دفعہ میں میں جناب ہو تو کہا کہ ایک جملے میں دو حج اللہ اللہ بزرگوں کا تو اس طریقے سے یہ نہیں کے تقاضے ہوتے تھے کہ نیکی کی تو اب اس کو بچانا ہے محفوظ رکھنا ہے دکھاوے اور ریاکاری سے بچنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حج جس طریقے سے اللہ کا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو ویسے ہی بچا لانا یعنی اس شریعت مطالعہ کے مطابق اس کو کرنا یہ لازمی ہے ہم پاس یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہ دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہیں یعنی کس لوگوں کو دیکھتے ہوئے شروع سے نماز دیکھی وضو یوں ہوتا ہے اور نماز یوں پڑھتے ہیں تو وہ نماز اسی طرح ہی چل رہی ہوتا باقاعدہ قاعدہ علم نہیں سیکھا ہوتا باقاعدہ پتا نہیں ہوتا حج کا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے تیاری کرتے ہیں تو ایک سال پہلے بلکہ دو دو تین تین سال پہلے بھی پلان بناتے ہیں بعض تو ایسے جمع پونجی पूरी کرتے ہیں پوری پوری زندگی کی اپنی جمع پونجی خرچ کر کے وہ سفر حج پر جاتے ہیں لیکن اس کی معلومات یا اس کی تعلیم لے کر نہیں جاتے سکتے تیاری بہت ہوتی ہے بعض اوقات سامان کی تیاری ہے عزہ اقربا ان سے مشورے پرانے حاجی صاحبان سے مشورے اس طرح کی ساری چیزیں ہو جاتی کہ کرنا کیا ہے یہ ہو معاملہ لیکن یہاں یہ ہے کہ کرنا کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن جو نہیں کرنا وہ بھی جاننا میں ضروری کہ کہیں ہم وہ نہ کر بیٹھیں کہ حج کے اندر جو بات چیزیں حرام ہے اب آدمی احرام کی حالت میں آیا تو اس کو یہ معلومات تو ہوں جو حرام چیزیں وہ عام طور پہ معمولات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں صحیح. یعنی وہی وہ چیزیں جو روزہ رکھا ہے صحیح. تو کھانا پینا اس پہ حرام ہے کہ صحیح. روزہ بچانا ہے اس اس کو صحیح. تو اب یہ کھانا پینا ہمارے عام معمول میں شامل ہے تو ہم اس سے ہم بچتے ہیں بالکل تو اب احرام جب ہم پہن احرام کی چادرے لیتے ہیں تو اب کیا ہے کہ احرام کی نیت کی یہ احرام محرم ہو گئے تو اب وہ سارے ان چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو کہ جو آدمی کو کئی ایسا نہ ہو حرام کے اندر ڈالیں کئی ایسی جو مکروہات ہیں تو ان چیزوں سے بچنا ہے تو یہ علم ہونا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ایسے حج پہ نظر آئیں گے ملیں گے صحیح. اور یہ کہیں گے کہ اللہ معاف کر دے گا ٹھیک ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے مائے. یا حالانکہ بڑا محتاط رہنا چاہیے آدمی کو کہ جب ہر میں کعبہ میں پہنچ گیا وہاں غلطیاں کرے اور اس کے بعد یہ کہ اللہ معاف فرمانے والا اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے بے شک لیکن یہ حکم بھی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اتباع اس کی اتباہ کرنا فرما برداری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جب آپ نے حج کیا تو لوگوں سے یہی ارشاد فرما رہے کہ عنی مناسب کو مجھ سے لے لو اپنے مناسب سیکھ لو مجھ سے اپنے تو صحابہ کرام علیہ مردوان آپ سے وہ مناسب کی ادائیگی سیکھتے وہ تعلیم حاصل کرتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم اس طریقے سے فرما رہے ہیں یعنی بتایا شارین نے لکھا جیسا کہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے تعلیم دی جاتی ویسے آپ ایک ایک حج کے جو ہے وہ مناسب کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ یوں ان کو بیان فرما رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اہم چیز ہے جب لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ حج کو کس انداز سے کرنا ہے پہلی بات ریاکاری کاری سے بچنا حج کو کرنا ویسے جیسے اللہ کا حکم ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ کی بھی تعلیم حکم یہی ہے کیا ہے کہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا زیادہ راہ وہ حلال ہو وہ حرام ذریعے سے نہ ہو نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک کوئی قبول فرماتا ہے صحیح پاک میں طور شا فرمایا اور یہ خرچ اللہ کی راہ میں خرچ ہے گویا یہ حاجی جس کام کے لیے جا رہا ہے تو اب اس کے لیے کہا گیا کہ جو مالے حرام کو لیتا ہے اور وہ مالے حرام کو لے کر پھر وہ کہتا ہے لبئیک اللہ عمر تو اس کو آگے سے کہا جاتا ہے لالبیک ولا صادق کوئی لبک نہیں تیری نہ تیرے لیے کوئی خوشخبری ہے اور تیرا حج جو گیا وہ گناہوں سے بھرپور ہے تیرا حج مبرور نہیں ہے اور جو حلال لے کر جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تیری سواری بھی حلال ہے تیرا کھانا پینا بھی حلال ہے تیری یہ لبیک بھی قبول ہے تیرا حج بھی مبرور ہے اس کو مناد فرشتہ یہ کہتا ہے تو حج مبرور کی اہم ترین شرط یعنی ان یہ دو باتیں مقدم ہیں اب اس کے بعد یہ حکم ہے کہ ہم حلال خرچ کرتے ہوئے اس راہ کی طرف چلے یہ بہت اہم جز ہے حج کا یعنی اس کے اندر خرچ گو تو وہ حلال ہی پیسہ خرچ گو حرام خرچ کرنے کے بعد یہ امید رکھنا کہ اب یہ میں, میں حج بھی ہو گیا نیک بھی بن گیا مغرور بھی ہو جاؤں گا ایسا, ایسا نہیں ہے اور گناگار ہوتا ہے شخص اور پھر بالکل خصوص نیکی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے آسان ایسا طریقہ بتا دے کہ کس طریقے سے ہم حج کے معاملات جو ہے وہ سیکھ سکیں اس کا کوئی ایسا ایسی کوئی کتاب کی رہنمائی فرما دیں جس سے ہم یہ حج جو ہے وہ ہمارا آسان ہو جائے ہمیں پتا لگ جائے کہ کس انداز سے ہم نے یہ حج کرنا ہے اچھا امیر علیہ سنت کی کتاب ہی رفیق الحرمین ہے اپنا ساتھی بنا ٹھیک ہے حرمین کا اور ایسا واقعی ساتھی ہے کہ ایک ایک چیز کو ترتیب سے جو بیان کیا گیا ہے قدم قدم پر رہنمائی قدم قدم پر مجھائی مجھائی رہنمائی بھی فضیلتیں بھی ہیں ترغیب بھی ہے احتیاطیں بھی ہیں اس کو اپنا جو ساتھی بنا لے گا تو کئی،, کئی چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا کم از کم ان گناہوں سے بچنے کا تو اس کا ذہن بن جائے گا تو تو یا کم از کم یہ رہنمائی تو اس کو ضرور مل جائے گی کہ یہ کام غلط ہے یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا تو, تو اس کتاب کو ضرور لیں ابھی یہ اینڈرائڈ میں اپلیکیشن جو آج کے حوالے سے है है تو وہ اپلیکیشن بھی ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں وہ اس ایپلیکیشن کو لیں تو یہ کہ قدم کرنا یہ کہ جو سیکھنا چاہے ان کے لیے بہت سارے ذرائع موجود ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر سفر اختیار کر رہے ہیں تو وہ سیکھ کر کریں سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آئیے آپ کی کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سلسلہ علم کی میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص مالی طور پر غریب ہے اس کو کوئی دوسرا شخص حج کے لیے بھیج دیتا ہے تو کیا اب اس شخص کا حج فرض ادا ہو گیا یا پھر جب یہ دوبارہ مالدار ہوگا کبھی تو اس وقت پھر اس کو حج پہ جانا فرض ہوگا مفتی صاحب سے یہ بھی ایک سوال ہے جس شخص نے پہلے کبھی حج نہیں کیا اس شخص سے حج بدل کروانا کیسا ہے جی مفتی صاحب جو شخص مالی طور پر غریب ہے یعنی ان کی مراد استطاعت نہیں رکھتا کوئی اور آدمی اس کو حج کروا رہا حج بدل کے طور پر اسے رقم دے دی نہیں پہلی بات کوئی اور آدمی اس کو حج کرا رہا ہے اب بعد میں یہ امیر ہوا صحیح تو کیا اس پر پھر دوبارہ لازم ہو جائے گا حج کیونکہ اس نے پہلے حج تو کسی کے پیسوں سے کیا تو دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص استطاط نہیں ہے اور جس پر حج فرض بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب کوئی اور شخص اس کو حج پہ بھیج رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس آدمی یہ جانے والا یہ کس نیت سے اس حج کو ادا کر رہا ہے اگر یہ مطلق حج کے طور پہ کر رہا ہے یعنی حج کی نیت سے عام ہی جا رہا ہے تو ابھی اس کا فرض ادا ہوگا حج کا فریضہ ایک ہی بار ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ حج فرض کے طور پہ نیت کر کے جاتا ہے کہ میں اپنا ہی حج فرض ہی ادا کر رہا ہوں صحیح تو بھی فرض ادا ہوگا حال بتا کوئی شخص اگر اس پر حج فرض ابھی نہیں ہوا اور وہ کسی اور اس کو, کو کوئی بھیج رہا ہے اور وہ خالص خالص نفل کی نیت سے کر جا رہا ہے تو یہ اس کا حج نفلی ہوگا اب اگر بعد میں آنے کے بعد پھر اس پر اتنی طاقت استطاعت اس کو اپنے پاس آ جاتی ہے تو فریضہ حج اس پر لازم آئے گا کیونکہ ابھی اس نے اپنا حج فرض ادا کیا ہی نہیں ہے باقی اگر کوئی غریب شخص بھی جا رہا ہے تو ہمارا بالکل مشورہ بھی اس میں یہ ہے اور عموماً لوگ کرتے بھی ایسے ہیں ظاہر حج کی نیت ہی کرتے ہیں وہ فرض حج کی نیت کریں یا عام متعلق حج کی نیت سے وہ جاتے ہیں تو اس سے فرض ہی ادا ہوتا ہے البتہ خالصتاً کوئی کر لے گا تو پھر اس میں نفل ہوگا اور پھر اس کی وہ تفصیل ہے باقاعدہ حج پہ جو نہیں گیا اس کو کوئی شخص اگر حج بدل کے طور پہ بھیجنا چاہتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں وہ جس کو بھیجنا چاہتے ہیں اس پر آیا کے پہلے سے ہی حج فرض ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یعنی بعض اوقات کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے سامنے والا کہ اس پر اپنے طور پر حج فرض ہو چکا ہے صحیح اس کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے کہ حج کا فریضہ شریعت مطالعہ نے اس کو اپنا حج اس پہ لازم کر دیا ہے تو ایسے شخص کو کوئی دوسرا حجے بدل کے طور پہ بھیجے تو یہ مکر تحریمی ناچائز ناجائز گئے ایسے کو نہیں بھیج سکتے اور اس پر بھی لازم ہے کہ وہ دوسروں کے سہارا یا دوسروں کی طرف نظر کر کے نہ بیٹھے کوئی مجھے اور بھیج دے حجے بدل کے لیے میں چلا جاؤں کیونکہ بعض اوقات صرف یہ ہوتا ہے کہ محض کعبے کو دیکھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا اسی کو ہی سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سمجھنا آتا ہے کہ وہ ہم نے کسی طرح بھی کر لیا اب ہم فارغ ہو گئے فارغ ہو گئے آپ کو ایک ایسا طبقہ ملے گا اے اے جو کہتے ہم نے عمرہ کر لیا چونکہ ہم نے دونوں جگہ دیکھ لی تو, ہوں ہوں ہوں تو اب وہ مطمئن ہو گئے اور فارغ ہو گئے اب بھلے ان پہ فرض حج کی شرائط پوری آتی رہی وہ حج کی طرف نہیں جاتے بازوکات اور حالانکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے جس پر حج فرض ہے تو وہ حج فرض حج فرض ادا کرنے سے ہی اس کا پورا ہوگا بصورت دیگر نہیں ہوگا عمرے سے حج فرض ادا نہیں ہو جاتا جس پر حج فرض ہی نہیں ہے اس کو کوئی حجے بدل کے طور پہ بھیجنا چاہے تو یہ جائز ہے اس کو بھیج سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجا جائے جو پہلے حج کر چکا ہے کیونکہ حج بدل کے مسائل احکام یہ کچھ اور زیادہ ڈفرنٹ ہے اگر حج بدل بھی کروانا ہے تو باقاعدہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ کس اندازہ حج بدل کا طریقہ بتایا اس کے انداز کیا ہے احکام کیا ہیں کی طرف سے اس نے نیت کر کے کیا کیا احکام بجا لانے پوری تفصیل ڈیٹیل ہے تو اگر کوئی کسی کو بھیجتا بھی ہے تو کم از کم اس کو ضرور بھیجے کہ آپ اپنی یہ تعلیم حاصل کر لو کہ آپ ہمارے اس کے نام سے جو حجے بدل کرنا ہے وہ کس انداز سے آپ بدل کریں گے اچھا ایک سوال شامل کرتے ہیں کہ اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے وہاں پر کیا معاملات کرنے چاہیے کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے طواف تو بندہ کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ حج جو ہے وہ مبرور ہو جائے حج مبرور کی ایک نشانی تو یہ بیان کی گئی وہ حج جو گناہ سے خالی ہو ٹھیک ہے ایک تو وہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنے ہیں پھر عبادات کے معاملات ہیں ان کو بچا لانا ہے ساتھ ساتھ یہ ہے گناہوں سے بچنا صحیح یہ بہت ضروری ہے صحیح اب حج کے اندر ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا فین خیر زاد تکوا <تَقْوَى> کہ تم زاد راہ لو اور بہترین زیادے راہ وہ تکوا ہے آدمی تکوا اللہ سے ڈرنا خشیت خوف یہ لے کر جائے اور ساتھ ساتھ گناہ سے بچے یہ بہت بڑی اہم شرط ہے حتیٰ کہ نے لکھا حج مبرور وہ ہے بلکہ تعریف ہی اس کی وہ بیان کر دی فلاں رفسا ولا جدال یعنی حج کے اندر نہ کوئی فوش گوئی ہو نہ لڑائی جھگڑا وہ اس کے اندر کرے نہ کوئی برائی ہو صحیح. یہ حج کے اندر یہ تمام یعنی یہ شرطیں اس کی پوری ہوں یہ حج مبرور کی علامات کو بیان فرمایا گیا Allah, Allah, Allah. کہ اب وہ آدمی برائی سے بھی بچے کئی لوگ ایسے ہیں हुँ. کہ جو وہاں جاتے ہیں حرم شریف میں جب نیکیاں اس قدر ہیں گناہوں کا معاملہ بھی دیکھیں سوا ایک لاکھ صحیح. تو اطاعت والے کام کرنے جانا ہے وہ تو ویسے ہی بجا لانے جیسے حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ گنا سے بچنا ہے کسی کو اذیت دینے سے بچنا ہے تکلیف پہنچانے سے بچنا ہے جہاں تک کہ حدیث میں ارشاد فرمایا حج مبرور کے لیے کہ کھانا کھلانا یہ حج مبرور میں بھی یہ علامت تک ہے علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب آدمی پہلے لوگ دے کے جاتے تھے تو ان کو یہ ترغیب تھی کہ کچھ کھانا اور لے کے جاؤ کہ وہاں حاجیوں کی خدمت کر سکو صحیح. حاجیوں کو کھانا کھلا سکو واہ. یعنی کھانا کھلانے کے پیچھے کیا سامنے والے کو تسکین پہنچائی سامنے والے سے حقوق کی تکلیف کو دور کر دیا ہے تو یہ عمل آج کے وقت میں بھی ممکن ہے اگرچہ ہر ایک جو جا رہا ہے خاص پیکج کے تحت کھانے بہت اعلیٰ انتظام سب چیزیں یہ موجود ہوتے ہیں آج کل وہ انداز نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے ساتھ کھانا لے کر جا رہا ہے اگلی جگہ کے لیے اگلے مقام کے لیے لیکن پھر بھی کئی مواقع ایسے ہیں ہم کسی کو پانی پلانے والے بن جائیں دلت ہم دلت کسی کو کوئی کھانے پینے کی چیز دینے والے کسی مختصر یہ کہ تکلیف نہ پہنچائے ویسے ہم اذیت کو دور کرنے والے بن جائیں تو گناہ سے بچتے ہوئے تو ہی اور ان کو ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ہم نشین دے دیں صحرح. آج کے لیے کوئی ایسا, ایسا،, ایسا, ایسا, ایسا ہم سفر میرا بنا دیں تو انہوں نے فرمایا قرآن کی تلاوت قرآن کو لازم دے لو پکڑ لو یہی بہترین ہے کہ جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجانوں کے راستے پہ چلا دے گا یہ تمہیں جو ہے وہ تاریکیوں سے اور ظلمتوں سے نکال کر نور کے راستوں پہ چلائے گا تو یہ قرآن کو اپنا ہم نشین بنا لو قرآن کو اپنا دوست بنا لو کو اپنا ساتھی بنا لو تو جو عمل کرنے وہ بھی اور ساتھ جو عمل نہیں کرنے ان سے یہ کرتے ہوئے جب جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی بہت حج مغرب کی علامت کو اپنی گفتگو میں فرمایا کہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہوئے ہم حج کریں لیکن اب بندہ اتنے پیسے خرچ کر کے گیا ہوا ہے کعبۂ مشرفہ پہنچ بھی گیا حجر اسمت بھی نگاہوں کے سامنے ہے حضر اسمت کا بوسا بھی لینا ہے مگر اس بوسا لینے میں جو جد و جہد کرنی ہے آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے کو دھکم پیل کرنی ہے ایک دوسرے کو پچھاڑنا ہے شپت لے جانی ہے میں نے بوسا لے لینا ہے یہ کیا کہیں گے مطلب اس انداز کو کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں قربان جائیں مصطفیٰ جان وسلم کہ آپ نے جہاں حجب اسود کو بوسا دینے کی فضیلت بیان فرمائی وہاں استلام کا بھی ذکر بار بار یعنی جس نے اس کو بوسا دیا یا استلام کیا یہ شفاعت بھی کرے گا بوسا دینے والوں کی بھی اور جس نے اس کو استلام بھی کیا اگرچہ اس زمانے میں اتنے نہیں تھے صدر الشلی رحما بارشیت میں لکھتے ہیں میں بڑھ رہا تھا اس میں لکھا کہ توافیں زیادہ دوسرے دن کر لیا کریں کہ وہاں عموماً پچاس ساٹھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لا لا لا لا یہ نہیں ایک وقت بول رہے جب تا آدمی اونٹوں پہ جا رہے ہیں جب آدمی اس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہو تو واقع ہی زائرین اس اعتبار سے کم تھے اور ہر ایک کے لیے یہ موقع بھی میسر آتے تھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بہادر ہوں हुँ. میں نے کسی کو کونی ماری تو وہ وہاں چلا جائے گا हुँ. کسی کو میں نے دبایا تو وہ یہاں چلا جائے گا وہ تو چلا جائے گا لیکن آپ بھی کہیں چلے جائیں Allah, گے Allah, Allah, تو Allah. یہاں وہ جگہیں ادب و احترام والی ایک تو کعبے کے تقدس کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے اس میں شور شرابہ لڑائی جھگڑے حالانکہ بطور خاص کو لڑائی کے اندر بار بار حدیث میں اور قرآن میں کہ حج میں لڑائی نہ ہو حج میں جھگڑا نہ ہو حج میں کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی گویا کہ بے صبرہ ہو جاتا ہے جہاں اس کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے برداشت بھی جواب دیتی لیکن پھر بھی برداشت کرنا ہے پھر بھی بالکل امتحان بھی تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے موضوع کافی وسیع ہے لیکن وقت بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا وہ شاعر کہتا ہے نا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بہت بڑی قربانی دینے کے باوجود اپنے بچوں گھر, بار کو, سب کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر حج کے لیے گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے بہت بہت شکریہ مصاحب اپنے وقت عطا فرمایا اللہ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. <تصفح>